محمد آل سیدنا محمد انسان فتری طور پر مل جل کر رہنا پسند کرتا ہے اگر کسی انسان کو اکیلے کسی اکیل گھر اکیل میں رکھا جائے تو وہ سمجھتا ہے کہ مجھے سزا دی جا رہی ہے خاندان بن کے ایک فیملی بن کے گھر میں رہنا کچھ اچھا لگتا ہے ایک گھر سے پھر کئی گھر جب کٹھے ہو جاتے ہیں تو ایک معاشرہ بن جاتا ہے الگ انسان کی ضرورت کو دوسرے کے ساتھ وابستہ کر دیا ہے آپ اور کریں ہم جو کھانا کھاتے ہیں تو ہم اس کی فصل خود نہیں اگاتے ہیں بلکہ کوئی اور بندہ اس کی فصل اگاتا ہے پھر وہ فصل منڈی میں پہنچتی ہے پھر منڈی سے فیکٹری والے خریدتے ہیں وہ اس کو گرائنڈ کرتے ہیں آٹا بناتے ہیں پھر وہ سٹور پہ آ کے بکتا ہے اور ہم اس کو خرید کے روٹی بنا لیتے ہیں تو ایک روٹی بننے میں کتنے لوگ انوالو چکے ہیں ہمارے جسم پہ جو کپڑے ہیں اس میں کتنے لوگوں نے محنت کی تب یہ کپڑے بنے ہماری ضرورتیں دوسروں کے ساتھ وابستہ ہیں تو ہمیں دوسروں کے ساتھ لین دین کرنا پڑتا ہے جب بھی کوئی انسان دوسروں کے ساتھ لین دین کرتا ہے ویکسین آپ جب بھی انسان دوسروں کے ساتھ لین دین کرتا ہے تو شریعت نے اس میں ایک ایک اصول بنا دیا کہ جب کوئی بندہ دوسرے کے ساتھ بھلا کرے تو دوسرا اس کا شکریہ ادا کرے شکریہ ادا کرنے میں آج بھی ہے اور اس کو شریعت نے پسند کیا ہے شکریہ ادا نہ کرنا اس میں تکبر ہے اور اجب ہے اور شریعت اس کو منع کرتی ہے ہمارے اوپر مخلوق کے احسانات نہیں ہے اس نے جتنے اللہ رب العزت کے سنات اللہ رب العزت منہ میں حقیقی ہیں ہم ان کی نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں اس اللہ تعالیٰ نے اشاد فرمایا عشکرولی اے میرے بندو تم میرا شکر ادا کرو قرآن مجید نے ہے کہ اگر سلیمان کے ساتھ سامنے دعا مانگی تھی رد اور انعام کا علیہ اے جو آپ نے میرے اوپر نعمتیں عطا فرمائی ہیں اور میرے والدین کو مجھے اس پر شکر ادا کرنے کی توفیق ادا فرما اللہ نے ان کو وقت کا نبی بھی بنایا تھا اور وقت کا بادشاہ بھی بنایا تھا تو اس نعمت کے شکریہ کے طور پر انہوں نے دعا مانگی کہ اللہ مجھے اب ان نعمتوں کے شکر ادا کرنے کی توفیق ادا فرما نبیر اشلاق السلام نے بھی دعا مانگی اللہ آئنی اللہ ذکری کا شکری کا و خوش ہیں عبادتیں اللہ میری مدد فرما میں آپ کو یاد کروں آپ کی نیمتوں کا شکر ادا کروں اور آپ کی اچھی عبادت کر سکوں تو انبیاء نے دعائیں مانگی تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے پوری کوشش کریں حضرت داؤد علیہ السلام فرمایا کرتے تھے اگر میرے پورے جسم کے اوپر جتنے بال ہیں اتنی زبانیں ہوتی اور ان زبانوں سے چوبیس گھنٹے میں اللہ تعالی کی حمد اور صنا بیان کرتا تب بھی میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کر اتنی اللہ کی نعمتیں ہمارے اوپر اللہ فرماتے ہیں میں اردو نے اللہ ہلا تو تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تم گن بھی نہیں سکتے عجیب بات ہے آسمان کے ستاروں کو گننا ممکن ہے زمین کے ریت کے ذرات کو گننا ممکن ہے پوری دنیا کے درختوں کے پتوں کو گننا ممکن ہے پوری دنیا کے سمندروں کے پانی کے قطروں کو گننا ممکن ہے لیکن اللہ کی نعمتوں کو گننا انسان کے لیے ممکن نہیں ہے اتنی نعمتیں اللہ رب العزت کے ہمارے اوپر ہیں تو ہمیں تو اللہ تعالی کا بہت زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے پھر آگے فرمایا وشکرولی ولا پتھرو اور تم کفر نہ کرنا گویا شکر نہ ادا کرنے کو شریعت نے کفر کے مترادف کیا ہے کہ شکر ادا نہیں کرتا یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ گویا وہ کفر کر رہا ہے میرے دل تم کفر نہ کرتا میرے شکریہ ادا کرنا ایک جگہ فرمایا اننا ہدیلہ اور قبیلہ انما شاکرم انما خصورا ہم نے انسان کو سیدھا راستہ دکھایا اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ شکر ادا کرنے والا بنتا ہے یا کفر کرنے والا بنتا ہے تو دیکھو شکر کے مقابلے میں پھر کفر کو لائیں تو شکر کا نہ ادا کرنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کو کفر کے لیے لفظ استعمال کیا گیا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لفت قرآن ارے صابہ مسکن ہیم آریا کہ ان کے لیے قوم سبا کے مکانوں میں بڑی نشانیاں ہیں جنتان یا یمین وشمات یہ ایک ایسی قوم تھی جو باغات تھے اور جس راستے کے وہ چلتے تھے اس کے دائیں اور بائیں دونوں طرف باغات ہوتے تھے جنتان یا یمین و شمال اللہ فرماتے ہیں میں رض کے تم رب کے دیے ہوئے رزق کو استعمال کرو کھاؤ وشکرولہ اور اس کا شکر ادا کرو بلدتن طیبۃ القول کتنا پقیزہ شہر ہے اور ان کا پروزگار ان کے گناہوں کو بخشنے والا ہے تو اللہ تعالیٰ تو چاہتے ہیں کہ میرے بچے میری نعمتوں کو استعمال کریں مگر میرے شکر ادا کریں کتنا یہ چاہتے ہیں جس قوم نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے پھر اس قوم کو سزا دی گانوی میں ایک قوم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو درب اللہ کلسن اور اللہ مثال بیان فرماتا ہے ایسی قوم کی بستی کی کانت عامن کا ان کے پاس امن بھی تھا اطمینان بھی تھا شریعت نے دو لوگ استعمال کیے امن اور اطمینان کیا مطلب کہ باہر سے دشمن کا ڈر نہیں تھا امن تھا اور اندر سے بھی کوئی خلفشیار نہیں تھا آپس کی بدمزگی نہیں تھی تو اطمینان بھی تھا امن بھی تھا اطمینان نہ باہر کا ڈر تھا نہ اندر کے دشمن کا ڈر تھا یا ہر رز و حرض مل کے مکان چاروں طرف سے ان کے اوپر اللہ کے رزق کی محتاط تھی اللہ فرماتے ہیں فکا فرق پہنولہ انہوں نے اللہ کی نیند کے کلا شکری کی حملہ ہوا خوف ماں کا گاؤں اللہ نے اس کے نتیجے میں ان کو خوف اور بھوک نند کا لباس پہنا دیا کہ وہ ایسی ہوک دیکھیں تو دیکھیے اگر ہم اللہ تعالی کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کریں گے تو اللہ اپنی نعمتیں واپس بھی لے لیں جو پرو دگار دینا جانتا ہے وہ پروتار نیمتے واپس لینا بھی جانتا ہے بہت لوگوں کو ہم نے دیکھا اور ختم ہو جاتے ہیں پھر ہوتے ہیں حضرت ایک وقت تھا مٹی کو آگ لگاتے تھے سونا بن جاتی تھی آج تو سونے کو آگ لگاتے ہیں تو مٹی بن جاتا ہے یہ <سؤال> وقت ایک ایسا نہیں رہتا جب اللہ نے نیمتی بھی تھی اس وقت اگر ہم ان نعمتوں کا شکر ادا کرتے تو اللہ اپنی نیمتیں اور زیادہ کر دیتے اس وقت ہم نے نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا اگر یہ واپس لے اور رونے کا کیا پائے چنانچہ اتنے عطا کندری کا سماتے ہیں ملم جشکرین فقت کا جواب دیا کہ جو بندے کو اللہ نعمت ادا کرے اور اس کا شکر ادا نہ کرے اس نے اللہ کو نعمت واپس لینے کے لیے کہہ دی اللہ مجھے یہ نعمت نہیں چاہیے آپ اس کو بے واپس لے لیں غمن شکر ہاتھ فقت بھی یہ اور جس نے نعمت کا شکر ادا کیا اس نے نعمت کو لگام ڈال کر اپنے پاس قید کر لیا وہ نعمت اسے واپس نہیں دی جاتا تو نعمت کو اپنے پاس رکھنے کا بہترین طریقہ نعمت کا شکر ادا کرنے شاپ کماتے ہیں وہ قدیم میرے بعد یہ شکور میرے بندوں میں سے تھوڑے ہوتے ہیں جو میرے شکر گزار ہیں ہم فکری طور پر نہ ہیں نعمتیں تو مانگتے ہیں شکر ادا کرنا یاد نہیں ہوتا آپ دیکھیں کوئی پیپسی کو پلائے ہے تو ہم اس کو تھینک یو کہہ دیتے ہیں شکریہ ادا کیا اور جس کرم ادھکار نے صحت جیسی نعمت دی بھوک جیسے نعمت ادا فرمائی اور اس نے دسترخوان پہ اتنا مزیدار کھانا ہمیں کھلایا ہم پیٹ بھر کے کھاتے ہیں اور کھانے کی دعا پڑنی بھول جاتا ہے تو ہم نے اللہ کا شکر ادا سن کیا خدا کا شکر ادا کرنا بھول گئے تو نہ شکریہ ہیں ہمیں شکر ادا کرنا سیکھنا چاہیے اس پہ محنت کرنی چاہیے شکر کے بارے میں چند خاص لکھتے ہیں وہ رکھتے رکھ لیجیے سب سے پہلی بات کہ نعمتوں کو کبھی کم نہ سمجھیں اللہ تعالی کی جو بھی نعمت ہے تو اس نعمت کو کبھی تھوڑا نہ سمجھیں کم نہ سمجھیں یہ کم ہے نہیں جو اللہ نے نعمت صاحب فرمائی وہ ہمارے لیے بہت ہے کئی مرتبہ انسان کسی رشتے دار گھر جاتا ہے جو کتنا ویلوک نہیں ہوتا اور وہ پھل رکھ لیتے ہیں آگے تو منہ نہ بنائے کہ انہوں نے دیکھو ہمارے سامنے پھل لا رکھ دی بھائی جو ان کے پاس تھا انہوں نے رکھ دیا اس کو نہ سمجھو ان کے دل کی چاہت تھی انہوں نے اپنے پاسوں کو اس ساتھ پیش کر دیا اب وہ اللہ کی نعمت سمجھ کے آپ استعمال کر لیں گے تو آپ کو فائدہ لیں گا کئی مرتبہ رشتے داروں میں بچی کی شادی ہوتی ہے تو یہ بچی جہیز لاتی ہے تو لڑکے والے اس کو تھوڑا سمجھتے ہیں یہ گھر سے کچھ بھی نہیں لے کے آئے ایسا نہ کبھی سوچیں جو اللہ نے ان کو رزق دیا اور وہ لے کے آئی ہے اس کو بہت سمجھیں جب بہت سمجھیں گے تو یہ نعمت کا شکر ادا کرنے والی بات ہو جائے ہم سائے اور رشتے دار لوگ جو ہیں ان کے گھروں کو دیکھ کے گاڑیوں کو دیکھ کے حقیق نظر سے نہ دیکھیں ان کے پاس تو ٹوٹی ہوئی پیرولہ ہے ان کے پاس تو موٹر سائیکل ہے کچھ ہے ہی نہیں جو اللہ نے ان کو دیا ہے اور جس حال میں رکھا ہے بس آپ اللہ کا احسان مان لیں کہ اللہ نے آپ کو اس سے بہتر حال میں رکھا نعمت کو کبھی کم نہ سمجھیں جو بھی ہو بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ہمیں دیا ہے ہم ہمیشہ سے ہمیں یہ سوچیں کہ اللہ نے ہماری اوقات سے بڑھ کر دیا ہے ہم اس کے ہے نہیں تھے جو کیا ہے اوقات سے بڑھ کر اللہ نے اکاؤ بنوایا ہے ہمیشہ یہ سمجھیں کہ مجھے میرے اللہ نے میری اوقات سے بڑھ کر عقا کیا ہے قرآن مجید میں اللہ تعالی بنی صئی کے بارے میں فرماتے ہیں وجا الحم المبیا ملوقہ قیدری سرائی والوں اللہ نے تمہارے اندر انبیاء کو پیدا کیا اور تمہیں بادشاہ بنایا یہ ملوقہ کی تفصیل میں مسکرین نے لکھا ہے کہ جس بندے کے پاس پانچ چیزیں ہوں وہ بادشاہ ہوتا ہے جس کے پاس روٹی ہو کھانے کے لیے پہننے کے لیے کپڑا ہو رہنے کے لیے مکان ہو اور بیوی ہو اور سواریوں پانچ چیزیں جس بندے کے پاس ہوئی ہیں وہ تو بادشاہوں کی زندگی گزارا ہے تو اگر اس تفصیل کے نقطے کو سامنے رکھیں ہم تو ساری بادشاہوں کی زندگی گزار رہے ہیں ہر بندے کو اللہ نے روٹی بھی دی کپڑا بھی دیا مکان بھی دیا بیوی بھی دی اور سواری بھی دی سب نعمتیں دی تو ہم کیسے سیکو کر سکتے ہیں اس کے لیے ہمیں اللہ نے کچھ نہیں دیا بلکہ بات چیزیں تو اللہ جی ہمیں ایسی دی ہیں جو پہلے وقت کے بادشاہوں کو بھی حاصل نہیں کی آپ <تصفح> بتائیں پہلے وقت کے بادشاہوں کو بھی ٹھنڈا پانی برف والا میسر نہیں ہوتا تھا آج کل ایک غریب آدمی بھی ٹھنڈا یا پانی برف کا پی لے جا رہا ہے پہلے وقت کے بادشاہوں کو ہاتھ کا پنکھا جلا کرتے تھے آج غریب آدمی کے گھر میں, بھی میں بھی کا پنکھا ہوتا ہے اور وہ نیچے اس کے پنکھے کی ہوا کے اندر آرام سے بیٹھتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ کچھ بولے اتنے بھی ہیں جو پہلے ان کو بھی ہاتھ دیں اللہ نے ہم میں سے عام بندے کو کیا عطا فرما دیں اور تیسری بات یہ کہ دین کے معاملے میں ہم اوپر والے کو دیکھیں اور دنیا کے معاملے میں دیجیے والے دیکھیں دین کے معاملے میں اوپر والے کو دیکھیں گے نا تو دین میں آگے بڑھنے کا شوق ہوگا میں تو مشکل سے پل کمانے پڑھتا ہوں فلاں تو تحجر بھی پڑھتا ہے میں بھی تحجر پڑھوں میں تو روزانہ ایک بارہ پڑھتا ہوں فلاں تو ایک منزل روزانہ پڑھتا ہے میں بھی روزانہ ایک منزل پڑھا جاؤں گا میں سو مرتبہ پڑھتا ہوں فلاں تو پانچ سو مرتبہ پڑھتا ہے میں بھی پڑھوں گا تو دین میں اوپر والوں کو دیکھیں گے تو دن میں آگے بڑھنے کا شوق پیدا ہوتا ہے اور دنیا کے معاملے میں اپنے شریر کے بارے پڑھیں بھائی مجھے تو اللہ نے پکا گھر لیا ہے نیچوں کا بنا ہوا اللہ کا تو سچا گھر ہے تو اللہ نے مجھے بہتر حال میں رکھا ہے شکر ادا ہوگا کہ مجھے اللہ نے بہتر حال میں رکھا ہے شیطان کیا کرتا ہے کہ دین کے معاملے میں نیچے والوں کو دکھاتے ہیں اور دنیا کے معاملے میں اوپر والوں کو نتیجہ کیا ہوتا ہے جی میں تو پانچ نوازے پڑھتا ہوں اللہ اللہ تو پڑھتا ہی نہیں ہے تو پھر انسان سوچتا ہے میں تو اللہ کا بڑا احسان کرتا ہوں پانچ نوازے پڑھتا ہوں اور پھر دنیا کے معاملے اوپر والے मेरे पास میرے پاس تو سائیکل موٹر ہے طلب کے پاس تو کار ہے اور میرے پاس تو سلوکی کار ہے تناخ کے پاس تو को दिखाएगा کار क्या होगा والوں کو دکھائے گا نتیجہ کیا ہوگا کہ دل گئے گا کہ مجھے تو کچھ نہ ملا دوسروں کو بہت کچھ ملا تو شیطان کی بات نہ مانیں بلکہ دلی کے معاملے ہمیں جو بھی اللہ نے لیا ہے بس اس پر اللہ کا شکر ادا کرے راہول بھائی احمد اللہ علیہ فرماتے تھے بڑی عجیب بات ہے ضرورت توجہ کے ساتھ سنیے اور اس کو یاد رکھیے وہ فرماتے تھے اے دوست اگر تجھے کھانے میں سبزی ملے تو یہ نہ سوچنا کہ اللہ نے مجھے کھانے کے لیے سبزی دی بلکہ اس بات کو سوچنا کہ جب میرے اللہ نے رزق کو تقسیم کیا تو اس نے مجھے یاد رکھا یہ کیا تھوڑی بات ہے کہ اللہ نے رز کی تقسیم کے وقت ہمیں یاد رکھا وہ اللہ ہمیں بھولا نہیں ہے اس پر اللہ کا احسان مانے اور وہ جو سبزی مل گئی ہے اس کو بھی آرام سے کھا لیں گوشت ملنا ضروری نہیں ہوگا تو جو نعمت ملے اس نعمت کو ہم اپنی اوقات سے بہتر سمجھتے ہوئے استعمال کریں گے تو یہ نعمت کا شکر ادا ہوگا پھر ایک نقطہ اور بھی کہ نعمتوں کو ضائع نہ ہونے باز اپ انسان نیمتوں میں استعمال میں ضائع کر دیتا ہیں آج کل آپ دعوتوں میں دیکھیں شادیوں میں دیکھیں کتنا رسک ضائع ہوتا ہے بلکہ ہم نے تو دیکھا اسٹار پارٹیوں میں پلاسٹک کے دستخان بچھا دیے جاتے ہیں اور پھر اس کے اوپر آدھی آدھی روٹیاں بچی ہوتی ہیں اور گلاس جوت کے پڑے ہوئے ہیں اور دہی کے ڈبے پڑے ہوئے ہیں کھجورے پڑی ہوئی ہیں سارے کو بس لپیٹ کے اور جا کے ڈسٹ بن کے اندر ڈال دیا جاتا ہے یہ رزق کی نقدری ہے رزق کی نا نہ کرے رزق تھوڑا ہی کیوں نہ ہو اس کی قدر کریں گے اللہ رزق میں اور برتنے عطا فرمائے گا اس لیے کتابوں میں لکھا ہے کہ جو بندہ دستخوان کے اوپر کھانے کے چھوٹے چھوٹے زراعت کو بھی اٹھا کے کھا لیتا ہے یہ جنت کی حوروں کا حق مہر بن جاتا ہے اللہ تعالی اس کے وجود اس کو جنت میں حوریں عطا فرمائیں اور اللہ تعالیٰ ایسے بدلے کو رسک میں فراہمیت آپ ابانے حضرت لے کے مطلب ریل گاڑی میں سفر کر رہے ہیں ایک نواب صاحب بھی ڈبے میں آ گئے حضرت کے پاس بیٹھ کے بات چیت کرتے رہے کافی دیر گزر گئی تو کھانے کا وقت آ گیا اب کھانا پکا ہوا ساتھ تھا دسترخان لگا دیا گیا اور نواب صاحب بھی حضرت خانی کے ساتھ بیٹھ کے کھانے لگے کھانا کھانے کے دوران نواب صاحب نے برتن میں سے ایک بوٹی اٹھائی کھانے کے لیے اللہ کی شان دیکھیں کہ وہ بوٹی ان کے ہاتھ سے نیچے گر گئی جب بوٹی ان کے ہاتھ سے نیچے پھٹ پہ گر تو نواب صاحب نے اس کو پاؤں کے جوتے کے ساتھ دھکیل دیا سیٹ کے نیچے جب انہوں نے سیٹ کے نیچے دھکیل دیا تو حضرت خانحت رائے کا رنگ جو تھا وہ گیا خواجہ محجود رام صاحب جو حضرت کے سادر تھے انہوں نے پوچھا کہ حضرت کیا ہوا حضرت نے فرمایا بھئی میں نے رزق کی ایسی بے قدری نہیں دیکھی گوشت کی بوٹی ہے پکی ہوئی ہے اور وہ اگر نیچے گر گئی ہے تو اس کو جوتے کے ساتھ آگے دھکے نہیں ہے تو حضرت محجود رام صحیح نے اس بوٹی کو اٹھایا اور پانی سے اس کو دھو کے صاف پاک کر لیا اور پھر اس کو کھا لیا پھر حضرت خاندان نے اس نواب کو سمجھایا کہ دیکھو یہ اللہ کا رزق تھا اگر ہم اس کو پاک صاف کر کے کھا لیتے تو اس میں رسکی کا گدانی تھی آپ نے کون سے اس بوٹی کو تکیل کے رسکی نہ گدمی دیا حضرت میاں اثر حسین جو بدیر رحمت اللہ علیہ ان کی خدمت میں ایک دفعہ اگر خوبصیمت چھٹی رحمت اللہ مہمان ہوئے تو دوپہر کا کھانا کھایا کھانے کے بعد مفتی صاحب نے کہا کہ حضرت دسترخوان میں سمیٹ دیتا ہوں حضرت نے فرمایا کہ آپ کو دسترخوان سمیٹنا آتا ہے یہ حضرت آپ سے کھا دی تھی حضرت نے فرمایا دیکھو جو بچا ہوا کھانا ہے نا میں پہلے اس کو اٹھاتا ہوں اور گھر پہنچا دیتا ہوں کیونکہ مومن کے بچے ہوئے کھانے میں اللہ نے شپا رکھی ہوئی ہوتی ہے ہی سے پاک میں آتا ہے تو گھر والے اس کھانے کو کھا لیتے ہیں ان کو وہ شپا والا کھانا مل پھر جو چھٹ چھٹے زراعت ہیں دسترخان کے اوپر میں ان سب کو اکٹھا کر لیتا ہوں ہمارے لیے وہ چھٹ چھٹے زراعت ہیں لیکن کیڑے مکوڑوں کے لیے وہ پورا رزق ہے میں اس کو فلان جگہ پہ جا کے پھینکتا ہوں تو کیڑے مکوڑے ان چھٹ چھٹے زراعت کو کھا لیتے ہیں ان کو رزق مل جاتا ہے اور دسترخان کے اوپر جو ہنی ہیں میں ان کو سمیٹ کے فلان جگہ پہ جا کے ڈالتا ہوں کیونکہ اس جگہ پہ رات کو کتے آتے ہیں اکٹھے ہوتے ہیں اور ان کو کھانے کو ہڈیاں مل جاتی ہیں تو یہ, یہ،, یہ ہڈیاں بچی ان کے لیے رزق بن جاتی ہے تو آپ دیکھیں کہ دستخان کو سمیٹنا بھی ایک ہنر ہے چھوٹے چھوٹے دنات کا خیال رکھنا کوئی چیز ضائع نہ ہو کوئی چیز ہے اس کو ہم بے قیمت نہ سمجھیں بڑی قیمت ہے اس کی اللہ کا چنانچہ ایک بندے کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بہت ہوا تو کسی کے خواہ پہ دیکھا اس سے پوچھا سناؤ بھائی کیا حال ہے کہتے ہیں کہ اللہ نے میری مسرت فرما دی ایک چھوٹے سے عمل کی وجہ سے تو پوچھا وہ کون سا چھوٹا سا عمل تھا کہنے لگا کہ میں اپنے اونٹ پہ بیٹھا ہوا یا گھوڑے پہ بیٹھا ہوا جا رہا تھا اور میرے پاس چنے تھے مکئی کے دانے ہوتے ہیں نا یہ چل میں کھا رہا تھا کہتے ہیں کہ میں نے چند دانے اپنے منہ میں ڈالے تو ایک دانہ نیچے گر گیا جب نیچے گر گیا تو میں آگے جا سکتا تھا کہ نہ کوئی بات نہیں نیچے گر گیا میں نے سواری کو کھڑا کیا نیچے اترا اور جو گرا ہوا دانا تھا وہ بھی کھا کے میں نے کھا لیا میرا یہ عمل اللہ کو پسند آ گیا بندے میں نے دن میں رزق کی قدردانی کی میں تیرے سب گناہوں کو مقصد کر دیتا ایک دانا کھانے پر اللہ نے زندگی کے سب گناہ مف تو ہم رزق کی ناقدری نہ, نہ کریں بلکہ رزق کی قدردانی کریں حضرت طاریفت مندر رحمۃ اللہ علیہ اکثر و بیچ کھانا کھاتے تھے اور عقیم کے اوپر پانی پیتے تھے ایک حکیم صاحب نے کہا کہ حضرت پانی پہلے پی لیا کریں کھانے کے بعد پانی نہ پیا کریں لیکن حضرت صاحب ہمیشہ آخر پہ پانی پیتے تھے ایک دن حکیم صاحب کہنے لگے کہ حضرت آپ آخر پہ پانی کیوں پیتے ہیں حضرت نے فرمایا کہ دیکھو جب میں کھانا کھاتا ہوں تو کھانے کے بعد کلّی کرنی ہوتی ہے اگر میں ویسے ہی کلی کروں تو کلی میں جو منہ کے اندر چھوٹے چھوٹے زرات ہیں وہ سب نیچے نالی میں گر جائیں گے اور یہ رسک کی ناقدری ہوگی میں پانی اس نیت سے پی لیتا ہوں کہ منہ کے ذرات سارے پیٹ میں چلے جائیں اور جسم کا حصہ بن جائیں میں رسک کی ناقدری کو پسند نہیں کرتا تو ہمارے اقابل اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کا بھی خیال رکھتے تھے کہ ہم سے کسی بھی معاملے میں رسک کی ناقدری نہ ہو اور پھر ایک اور بات ہے کہ اگر اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں اب نعمتوں کے بدلے ہم نیک امال دوڑ دوڑ کے کریں بھاگ بھاگ کے کریں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا یہی ہے کہ انسان نیک اعمال کو کرے ایک بزرگ تھے وہ رات تو ساری رات عبادت کر لیتے کسی نے کہا کہ آپ ساری رات عبادت میں گزار لیتے ہیں کہنے لگے ہاں بھائی جب گدا خوب پیٹ بھر کے کھا لیتا ہے تو پھر اس کو چاہیے کہ مالک کی خوب مزدوری کرے تاکہ مالک کو خوشی ہو جائے میں جب اللہ کا دیوا رز کھاتا ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ خوب عبادت کر کے اپنے مالک کو میں بھی راضی کروں اللہ رب اللہ نے قرآن نیل میں گھوڑے کا تذکرہ کیا ہے آپ ذرا گھوڑے کی زندگی پہ نظر دڑائیں ایک آدمی نے گھوڑا پالا ہوا ہے اب وہ گھوڑا اپنے مالک کا کتنا خیال رکھتا ہے اگر وہ اس کو تانگے میں باندھ دیتا ہے تو سارا دن اس کو بھگاتا ہے پہلے کے سواریوں کو انکار نہیں کرتا اس کی زندگی میں کوئی سیکلیو نہیں ہے کہ آج میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے آج میں آفس میں نہیں جا سکتا نہیں اس کو ہر روز ڈیوٹی کرنی ہے رات کو گھوڑے کو سردی میں ہی باندھا کمرے میں نہیں اس کو باندھا بھول گیا جو مالک تھا گھوڑے کو پھر بھی صبح ڈیوٹی کرنی ہے وہ نہیں کہہ سکتا جی کہ رات نیند پوری نہیں ہوئی آرام نہیں ہوا میں آج نہیں ڈیوٹی کر سکتا سارا دن گھوڑا بھاگتا ہے اور جب شام کو واپس آتا ہے تو مالک کے لیے تو سردی کے موسم میں رضائی ہوتی ہے بستر ہوتا ہے بیوی ہوتی ہے اور گھوڑے کے لیے نہ بستر ہے نہ رضائی ہے وہ اسی طرح کھڑے کھڑے بیٹھے بیٹھے اپنا وقت گزار لیتا ہے تو دیکھو گھوڑا اپنے مالک کا زیادہ وفادار ہے ہم اپنے مالک کے اتنے وفادار نہیں ہیں ہم نے کئی مرتبہ دیکھا کہ ایک آدمی جو ہے اپنے سانگے کو لے کے واپس آ رہے رات کو کہ وقت ختم ہو گیا اور اس لیے میں چند سواریاں آ گئیں اور وہ سواریاں کہتی ہیں کہ جی ٹرین کا وقت قریب ہے آپ جلدی سے میں اسٹیشن پہ پہنچا دیں ہم آپ کو پیسے زیادہ دیں گے اب یہ جو گھر جا رہا تھا کر کے یہ سواریوں کو بٹھا لیتا ہے اور پھر گھوڑے کو بگانا شروع کر دیتا ہے اب چونکہ وقت کم ہے تو گھوڑے کو یہ مار رہا ہے ڈنڈے مار رہ گھوڑا نہیں کہہ سکتا کہ جی میں نے تو سارا دن ڈیوٹی کی اب اگر ایکسٹرا ٹائم میں سواریاں مل گئیں تو میرا کیا قصور ہے مجھے کیوں مار پڑ رہی ہے میں تو بھاگ رہا ہوں اور مارا ہے تیز بھاگو تیز بھاگو تیز بھاگو بھاگ بھی رہا ہے اوپر سے ڈنڈے بھی کھا رہا ہے شکایت نہیں کر سکتا اللہ نے زبان بند کر دی حتی کہ اگر بھاگتے بھاگتے اس گھوڑے کو قضاء حاجت کی ضرورت پڑ جاتی ہے تو بھاگتے بھاگتے قضاء حاجت سے فارے ہو گئے وہ کھڑا نہیں ہو سکتا اللہ اکبر کبیرہ کتنی سخت ڈیوٹی ہے کہ اس کو قضاء حاجت کے لیے بھی نہیں کھڑا ہونا مار کھا رہے اور بھاگ رہے پسینہ آ رہے گرمی کا موسم ہے کھینچ رہے سواریوں کے بوجھ کو اور بلاخر وہ جا کے اسٹیشن سے سواریوں کو پہنچا دیتے ہیں مالک جو ہے وہ تو سواریوں سے پیسے لینے میں بھی ہو جاتا ہے اور گھوڑا جو ہے وہ ہم نے دیکھا گدی نالی کا پانی پی رہا ہوتا ہے جب مالک دیکھتے ہیں گھوڑے کو کہ گدی نالی کا پانی پی رہا ہے اس کو تب یاد آتا ہے اوہو میں نے تو آج گھوڑے کو پانی نہیں پلایا پھر وہ پانی لے کے آتا ہے گھوڑا اتنی محنت مزدوری کر کے اپنے مالک کو نہیں کہہ سکتا جناب مجھے پینے کے لیے پانی تو دے دیتے آپ تو پانی پلانا بھول گئے جو اسے گندا پانی ملتا ہے وہ وہی پی لیتا ہے مالک کا شکوا نہیں کرتا تو گھوڑا اپنے مالک کا زیادہ وفادار ہے ہم اپنے مالک کے وفادار نہیں ہیں بلکہ جو لوگ پہلے وقتوں میں گھوڑے پاتے تھے کہ اس کے ذریعے سے وہ اللہ کے راستے میں نکلیں گے اور دشمن سے لڑیں گے تو گھوڑے پہ سوار ہوتے تھے تو گھوڑے ان کو لے کے میدان جنگ کی طرف جاتے تھے پھر لائنوں میں کھڑے ہو جاتے تھے اب جب آمنا سامنا ہوتا تھا دشمن کے ساتھ تو گھوڑے بھاگتے تھے دشمن کی طرف سامنے سے دشمن تیر برساتا تھا اور یہ تیر گھوڑوں کو لگتے تھے تو گھوڑے واپس بھی تو بھاگ سکتے تھے نا یہ واپس بھاگنے نہیں گھوڑا جانتا ہے کہ میرے مالک نے مجھے آج تک جو کھلایا پلایا وہ اس وقت کے لیے آج وفا دکھانے کا وقت ہے آج مجھے پیٹ پھیر کے بھاگنا نہیں ہے اپنی جان نہیں بچانی بلکہ مجھے اپنے زخم برداشت کرنی ہے اور مالک کے حکم کو پورا کر کے دکھانا ہے گھوڑا دوڑتا ہے دشمن کے صفوں کو چیرتا ہے حالانکہ اس کے جسم کے اوپر نیزہ لگتا ہے تلوار لگتی ہے زخم لگتی ہیں خون نکلتا ہے وہ اپنی پرواہ نہیں کرتا بک اپنے مالک کے حکم کو پورا کر کے دکھاتا ہے اللہ کو گھوڑے کی یہ وفا پسند آئی اللہ نے پرانے مجید میں اس گھوڑے کے پاؤں سے جو مٹی اڑ رہی ہے گرد اڑ رہی ہے اس کی بھی دسپیں کھائیں فرمایا اول آ دیا تھے نوبہ گھوڑے کے تاؤں سے اڑنے والی مٹی کی اللہ کسبے کھا رہے ہیں یہ اتنا وفادار جاندار ہے مجھے بہت پیارا لگتا ہے اس کے تاؤں کی اڑنے والی مٹی کی میں کسبے کھاتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنا وفادار بندہ بن کر زندگی گزار دیں کہ تو اپنی کتاب بنوا اور ایک یہ بات بھی ہے کہ نعمتوں کا اظہار بھی کریں کئی مرتبہ انسان کو اللہ تعالیٰ نیمتے تو دیتے ہیں بھائی آپ حضرات کسی میں تو گزارش ہے کہ بیٹھ جائیں آپ مجھے بہت ڈسٹرب کر دیں اتنی پیاس نہیں ہے کہ ہر ایک کو پانی دیا جائے جس سے پینا ہوگا پی لیں گے آپ تھوڑی دیر بیٹھ کے مجھے بات کریں گے یوز ہوگا جزا کو اللہ سے جزا تو نعمتوں کا اظہار بھی کریں کئی دفعہ انسان نعمتوں کا اظہار کرتے ہوئے شرماتا ہے بخیل بنتا ہے کنجوز بنتا ہے میں ایک آدمی کو جانتا ہوں اللہ نے اس کو اتنا رزق دیا کہ اگر وہ چالیس خاندانوں کا اپنا نفتہ اپنے نام نف اپنے ذمہ لے رہے نا چالیس فیملیز کا تو وہ چالیس فیملیز کو سپورٹ کر سکتے ہیں اتنا اللہ نے کُھلا رزق دیا اس ایک دفعہ کہیں ملاقات ہوئی تو میں نے اس سے پوچھ لیا چناؤ بھائی کاروبار کہتا ہے تو منہ بنا کے کہتا ہے جی بس گزارا ہے بس پھر تو میں نے اس کی خوب کلاس کی میں نے کہا تمہیں تمہاری ماں رہی اللہ نے تمہیں اتنا دیا کہ تمہاری اپنے گھر کے علاوہ چالیس گھروں کو تم سپورٹ کر سکتے ہو اتنا تمہیں اللہ نے فالتو دیا ہے جب پوچھا گیا تو تمہیں تو کہنا چاہیے تھا میں اللہ پہ قربان جاؤں میرے اللہ نے میری اوقات سے بہت بڑھ کے دی ہے میں تو ساری زندگی سجدے میں سر ڈال کے پڑا رہوں تمہیں شکر ادا نہیں کر سکتا اور تم کہتے ہو گزارے تو واقعی ہم اللہ کی تعریف کرتے تو جو ہے نا دل چھوٹا ہو جاتا ہے ہمیں خوب تعریف کرنی چاہیے اللہ تو نعمتوں کا اظہار بھی کریں جب کوئی پوچھے کام کیسے ہے تو کہیں جی اللہ کا بڑا فضل ہے میرے اوپر میری اوقات بڑھ کے اللہ نے دیا ہے میں اللہ کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے اللہ تعالی نے میرے اوپر بہت مہربانی کی ہے جتنا ہم اللہ کی زیادہ تعریف کریں گے اتنا اللہ تعالی ہمیں اور نعمتیں ادا پر پائیں گے زبان سے سبحان اللہ پڑھنا الحمدللہ پڑھنا یہ بھی اللہ کی نعمتوں کا اظہار ہوتا ہے اس سے بھی اللہ تعالیٰ نعمتوں میں دیتا ہیں اور ایک بات پہ لوگوں کا بھی شکر ادا کریں حدیث پاک میں ملم یشکر لم یشکر اللہ جو انسانوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا ہم اکثر و بیشتر انسانوں کا شکر ادا کرنے میں سستی کرتے ہیں آپ بتائیں کتنے نوجوان بچے ہیں جو ماں باپ کا شکر ادا کرتے ہو ماں باپ کو تو الٹا ترسی نظروں سے دیکھتے ہیں ماں کو تو ایسے ڈانٹتے ہیں جیسے کسی چھوٹی بچی کو ڈانٹ رہے ہوتے ہیں آج کل کے نوجوانوں کا یہ حال ہے کون ہے چھوٹا بھائی جو بڑے بھائی کا شکریہ ادا کرتا ہو یہ تو ہم سوچتے ہیں کہ بڑے ہم پر مہربانی کریں ہماری کفالت کریں ہماری ہر ضرورت کو پورا کریں ہم ان کا شکریہ ادا کریں یہ بات ہمیں یاد نہیں رہتی تو شکر ادا کرنا ہم بھول جاتے ہیں اور یہ غلط بات ہے ایسے نہیں ہونا چاہیے ایک مرتبہ مجھے پیرس سے نیو یارک کا سفر کرنا تھا تو جہاز میں میرے ساتھ والی سیٹ پر ایک امریکن خاتون آ کے بیٹھ گئی اس کے پاس ایک بچی تھی جو تقریباً کوئی دو سال کی عمر کی ہوگی میں اپنی بیٹھی کتاب پڑھ رہا تھا مگر ساتھ والی سیٹ پہ کیا ہو رہا ہے اتنا اندازہ تو بندے کو ہو جاتا ہے اس کی طرف آپ نہ بھی دیکھیں تو بھی پتہ چل جاتا ہے وی ایم کا دائرہ اتنا ہوتا ہے کہ پتہ چل جاتا ہے میں دیکھ سامنے رہا ہوں مگر مجھے اندازہ ہو جاتا ہے کہ میرے ساتھ بیٹھنے والا بندہ کر کیا رہا ہے جب کھانا لگا تو میں نے تو معذرت کر لی کتاب پڑھتا رہا اس خاتون نے کھانا کھانا شروع کر دیا میں نے محسوس کیا کہ وہ اپنی بچی کو ایک نکما منہ میں ڈالتی ہے اور پھر سے کہتی ہے سی تھینک یو تو اس کی بیٹی اس کو کہتی ہے مام تھینک یو پھر دوسرا نکما ڈالا پھر تھینک یو کہلوایا جب دو تین دفعہ تھینک یو تھینک یو کا لفظ سنا تو میں نے فیل کیا کہ بھئی یہ خاص بات ہے اس نے ایک کھانے کے دوران تقریباً چھتیس مرتبہ اپنی بیٹی سے شکریہ کا لفظ پہنوایا آپ بتائیں کون سی مسلمان ماں ہیں جو کھانے کے دوران اپنے بچوں کو ایک دفعہ شکریہ کی تعلیم دیتی ہو ہم نہیں دیتے وہ انگریز لوگ ہیں انہوں نے یہ تعلیمات ہمارے دین سے لیے ہیں لیکن وہ اتنا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ایک بچی سے پینتیس مرتبہ چھتیس مرتبہ اس نے شکریہ کہلوایا نتیجہ کیا ہوتا ہے ان کے بچوں کی گٹھی میں شکریہ ادا کرنا پڑ جاتا ہے ذرا سا کچھ کام کرے فورن تھینک یو تھینک یو تھینک یو کرتے رہتے ہیں وہ لوگ اور کرنا ہمیں چاہیے تھا ہمیں کرنا نہیں آتا ہمارا بیرون ملک مدرسہ تھا ایک مرتبہ کسی نے مجھے کچھ کوکیز دا کے دی بچوں کے لیے تو میں نے سوچا آج جب چھٹی کریں گے نا تو بچوں کو کہیں گے کہ لائن بنا کے آئے اور میں ان کو یہ ایک ایک چیز دیتا جاؤں گا کوئی ساٹھ کے قریب بچے تھے ساٹھ بچوں کو میں نے وہ چیز تقسیم کی ساٹھ بچوں میں مشکل سے چار بچے ہوں گے جنہوں نے مجھے جزاک اللہ کہا باقی ففٹی سکس بچوں نے چیز تو لے لی ایک لفظ نہیں بولے اس کا مطلب ان کے والدین نے ان کو شکریہ کرنے کی تعلیم ہی نہیں دی سکھایا ہی نہیں ہے بچوں کو پتہ ہی نہیں کہ جزاک اللہ بھی کہا جاتا ہے انگریز لوگ تھینک یو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں ہم مرد کو کہتے ہیں جزاک اللہ اور عورت کو کہتے ہیں اللہ لفظ سیکھے کا فرق ہے شکریہ یہ ادا کرنا ہوتا ہے جزاک اللہ کا لفظ تو ہر وقت زبان پہ ہونا چاہیے اور جو بھی ہمارے ساتھ اچھائی کرے بھلائی کرے تھوڑی سی بھی ہو فوراً جزاک اللہ خیر جزاک اللہ خیر کہنا چاہیے تو انسانوں کا بھی شکر ادا کریں تاکہ ہم اللہ کا شکر ادا کرنے والے بندے بن جائیں استاد کا شکریہ ادا کرنا رشتہ دار کا ادا کرنا پڑوسی کا ادا کرنا اپنے ساتھی کا شکریہ ادا کرنا یہ انسان کو عادت ہونی چاہیے شکر ادا کرنے کے تین بڑے فائدے ہیں پہلا فائدہ ل ان شکر اللہ فرماتے ہیں اگر تم میرا شکر ادا کرو گے میں اپنی نعمتیں تمہیں اور زیادہ ادا فرماؤں گا تو شکر ادا کرنے سے نعمت بڑھتی جلی جاتی ہے کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے ایک بڑے میاں تھے تو وہ ڈرتے تھے کہتے تھے کہ یا اللہ جو کچھ آپ نے دیا ہے نا میرے لیے بہت کافی ہے اب مجھے اور کی ضرورت نہیں ہے ایسا نہ ہو کہ میرے نیک کملوں کا بدلہ دنیا میں مل جائے اے اللہ نہیں مجھے دنیا میں نہیں چاہیے مجھے آخرت میں دے دینا طبیعت ہوتی ہے نا اپنی اپنی تو وہ بڑے میاں کی طبیعت ایسی تھی یا اللہ مجھے دنیا میں اور کچھ نہ دیں جو ہے بس میرا گزارا ٹھیک ہو رہا ہے اب جو دینے ہیں مجھے آخرت میں دینا دنیا میں نہ دیں اور وہ جتنا یہ سوچتے اور کہتے اور اس کو ملتا اور اس کو ملتا اور رزق ملتا اب ان کو ڈر لگنے لگا کہ کہیں قیامت کے دن مجھے یعنی نہیں کہہ دیا جائے گا از ہفتوں تک یہ بات کو کی حیات کم مت دنیا اب سمتا اتمبار یہ بات تو کفار کو کہی جائے گی لیکن جو ایمان والے ہیں وہ ڈرتے ہیں اللہ سے کہ کہیں ہمارے ساتھ یہ معاملہ پیش نہ آ جائے تو بڑے دنیا ڈرتے تھے جب نعمت ملتی وہ ڈر جاتے کہیں میرے عملوں کا بدلہ دنیا میں تو نہیں مل رہا کہتے اللہ اور نہیں چاہیے اور جتنا کہتے اور نہیں چاہیے اتنا اور ملتا اور ملتا اور ملتا اب ایک دن تو وہ بڑا پریشان ہوئے کہ اتنی اللہ مجھے کیوں نیمتے دنیا میں دے رہا ہے تو دعا مانگنے لگے یا اللہ جب میں آپ کی خدمت میں بار بار عرض کرتا ہوں مجھے دنیا میں اور نہیں چاہیے آپ مجھے دنیا میں کیوں اور دیتے رہتے ہیں اللہ تعالی نے الہام فرمایا میرے بندے جب ہم آپ کو نعمت دیتے ہیں آپ اس کا شکر ادا کرتے ہیں جب تک آپ شکر ادا کرنا بند نہیں کریں گے ہم نعمتیں دینا بند نہیں کریں گے ہم نعمتیں دیتے رہیں گے آپ کو تو شکر ادا کرنے سے اللہ تعالی نعمتیں اور بڑھا دیتے ہیں اور دوسری بات جو شکر ادا کرتے ہیں اس کو اللہ اپنی رضا فرما دیتے ہیں اللہ اس بندے سے راضی ہو جاتے ہیں آپ بتائیں یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ کسی بندے کو اللہ کی رضا نصیب ہو جائے اللہ فرماتے ہیں میں انتش کروں یرد اگر تم اللہ کے شکر ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہو جائیں گے تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور تیسری بات کہ جو بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عذاب میں مصیبتوں میں گرفتار نہیں کرتے اللہ فرماتے ہیں ماں اللہ تم ان شکر تم و اے بندو اگر تم ایمان لاؤ اور شکر ادا کرو تو تمہیں عذاب دے کر اللہ کے ہاتھ کیا آئے گا اللہ تمہیں کیوں اذاب دے گا اللہ تمہیں عذاب میں نہیں ڈالے گا تم ایمان والے بن جاؤ اور شکر ادا کرنے والے بن جاؤ ہم اپنے عذاب سے تمہیں محفوظ فرما گے تو بندہ دنیا کی مصیبتوں سے محفوظ ہو جاتا ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا رہتا ہے یہ شکر کے تین بڑے فائدے ہیں پھر ایک بات اور ذہن میں رکھیے کہ ہمیں کس کس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کئی دفعہ ذہن میں نہیں ہوتا کس کس نعمت پہ شکر ادا کرنا ہے سب سے پہلے کہ اللہ تعالی نے ہمیں صحیح سلامت آزا عطا فرمائے تندرست عشم عطا فرمایا اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اللہ فرماتے ہیں الگ مسمہ ول اب صورا ولافا لا اللہ کم تشکرون اللہ نے تمہیں سماعت بسارتی دل دیا تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو تو ہمیں صحیح سلامت جسم کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اللہ اکبر کبیرہ یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے اللہ نے سلامت کی سمت آ کر مجھے آج بھی یاد ہے ہمارے مدرسے میں ایک بچہ تھا آنکھوں سے تابینا تھا قرآن پاک ہف کر رہا تھا وہ قرآن پاک کا حافظ بن گیا ایک دن میرے پاس آیا بڑا خوش تھا حضرت میں آج آپ سے ایک اسپیشل دعا کروانے آیا تو میں نے اس کے چہرے کی خوشی دیکھی تو میں سمجھا اب حافظ تو یہ بن گیا ہے جوان ہے اب یہ مجھ سے دعا کروائے گا کہ دعا کرے کہ میری شادی ہو جائے تو میں نے مسکراہ کے کہا حافظ صاحب آپ شادی کی دعا کروانے آئے ہوں گے تو وہ سیریس ہو گیا نہیں حضرت شادی کی دعا کے لیے تو نہیں آئے ہوں کوئی اور دعا کروانے آئے ہوں میں نے پوچھا کیا دعا کروانے آیا ہے کہ لگا حضرت جس کو میں اپنی امی کہتا ہوں میں زندگی میں اس کی شکل نہیں دیکھ سکتا دعا کرو اللہ مجھے بینائی دے دے میں ایک مرتبہ تو اپنی ماں کا دیہا دیتی اس بچے نے بات کی میری آنکھوں میں آسوں آ گئے اللہ آپ نے ہمیں کتنی بڑی نعمت بن مانگے اتا کی ہے گنگے سے پوچھئے یہ بولنا کتنی بڑی نعمت ہے بہرے سے پوچھئے سننا کتنی بڑی نعمت ہے اللہ نے ہمیں یہ نعمتیں بن بھانگیا تھا فرمائی ہم اس پر اللہ حرم کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے میں ایک مرتبہ حرم میں نماز پڑھ رہا تھا اپنے سامنے میں نے ایک بندے کو دیکھا کندھوں سے اس کے دونوں بازو کٹے ہوئے دونوں بازو اللہ اکبر کبیرا میں بہت دیر بیٹھ کے سوچتا رہا یا اللہ یہ بندہ کپڑے کیسے پہنتا ہوگا پھر آپ تم سویا ہوا ہوگا اس کے اوپر رسائی ہوگی وہ ہل جاتی ہوگی یہ اپنی رسائی کو ٹھیک کیسے کرتا ہوگا یہ یہ کھانا کیسے کھاتا ہوگا کندھے سے دونوں اور وہ نماز پڑھ رہا تھا اللہ کا بندہ پھر نماز کے بعد میں نے اسے سلام کیا تو میں نے کالی السلام علیکم عربی تھا کہتا الحمد للہ ہے رات الحاظ میں نے کہا یہ کتنا اللہ کا شکر گزار بندہ ہے اس حال میں بھی اپنے رب کا شکر ادا کر رہا ہے تو پہلا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں صحت سلامت جسم ادا فرمایا پھر دوسرا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالی نے ہمیں ایک علم کی نعمت ادا فرمائی علم و حکمت کی نعمت ادا ہونا یہ بھی اللہ کا بہت بڑا احسان ہے اللہ فرماتے ہیں ولاقت عطین الحکمت اللہ نے یہ نعمت عطا فرمائی تاکہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے تو جس کو اللہ نے نعمت علم کی عطا فرمائی دین کا ہو یا دنیا کا وہ اللہ کا شکر ادا کرے اگر اللہ دماغ میں خلل ڈال دیتے تو ہم تعلیم حاصل کر سکتے نہیں کر سکتے تھے اگر تعلیم حاصل کی تو یہ اللہ کا ہم پر فضل ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں صحیح سلامت دماغ عطا فرمایا Psychology> پھر تیسری نعمت اللہ نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی یہ ہدایت کا ملنا کتنی بڑی نعمت ہے اللہ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی اس لیے قرآن ویز اللہ فرماتے ہیں الحمد للہ ہل حدان لہٰذا ما قنا اللہ حدان اللہ اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتے ہم خود ہدایت کو پال پانے والے نہیں تھے کتنے لوگ ہیں جو کافر ماں باپ کی گود میں پلتے ہیں ہمیں اللہ نے مومن ماں باپ کی گود میں پالا یہ کتنی بڑی نعمت ہے ہم چھوٹے بچے تھے ماں ہمیں دودھ پلاتی تھی اور اللہ اللہ کی لوری سناتی تھی چھوٹے بچے تھے باپ نماز پڑھتا تھا ہم اس کی کمر کے اوپر سجدے کرتے تھے چھوٹے بچے تھے پھر ہم جب چلنے کے قابل ہوئے تو باپ انگلی پکڑ کے ہمیں مسجد کی طرف لے کے جاتا تھا والد نے ہمیں اللہ کا در دکھایا اللہ کا گھر دکھایا کہ میرے بیٹے یہ اللہ کا در ہے اور اللہ کا گھر ہے میں بھی یہاں سے مانگتا ہوں تم نے پوری زندگی یہیں سے مانگ رہے ہیں یہ جو ہمیں اللہ نے اپنا گھر دکھایا یہ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ تعالی کی تو ہدایت کے ملنے پر اللہ تعالی کا شکر ادا کرنا چاہیے پھر انسان کو اللہ تعالی دنیا میں رہنے کو مکان عطا فرمائے اس پر بھی شکر ادا کرنا چاہیے وگ الگ مکہ ناکوم فن ارد وجہ اللہ لقم فیا معاش علی نما تشکرو قرآن مجید میں ہیں تھوڑے بندے ہیں جو شگر ادا کرتے ہیں جب مکان پہ نظر پڑے اللہ کا شگر ادا کرے اہلا کتنے لوگ ہیں جن کے پاس مکان نہیں ہوتے ہم اپنے علاقوں میں دیکھتے ہیں بعض باز... خانہ بدوش لوگ ہوتے ہیں کبھی ادھر خیمے لگا لیتے ہیں خالی زمین پر اور وہاں رہتے ہیں کبھی آگے سفر کر کے وہاں خیمے لگا لیتے ہیں ان کے گھر نہیں ہوتے مستقل بس وہ اسی طرح سفر کے اندر زندگی گزار دیتے ہیں آتے جاتے ہیں. اللہ اکبر کبھی کتنے پردیسی لوگ ہوتے ہیں جو نوکریاں کرنے کے لیے شہروں میں آتے ہیں ان کے پاس سونے کی جگہ نہیں ہوتی کوئی گراؤنڈ میں سو رہا ہوتا ہے کوئی پلیٹ فارم پہ سو رہا ہوتا ہے کوئی فرشے اوپر لیٹ کے سو رہا ہوتا ہے ہمیں اللہ نے رہنے کو گھر عطا فرمایا یہ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے تو رہنے کو گھر اللہ نے عطا کر دیا یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے پھر اللہ رب العزت نے بیوی بی عطا فرمائی جو زندگی کی ساتھی ہے ہمارے لیے اولاد کا سبب ہے یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے نبی رسام نے فرمایا اد دنیا متا وخیر متا المد اد کہ عورت متاح ہے اور دنیا کی بہترین متا نیک بیوی بی ہوتی ہے تو نیک بیوی بی کا مل جانا اللہ کا بڑا احسان ہوتا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے پھر اللہ رب العزت نے اولاد کی نعمت عطا فرمائی ہر بندے کا تو اولاد نہیں ملتی جس کو اللہ چاہتے ہیں اولاد عطا فرما ہیں ورنہ تو ہم نے ڈاکٹروں کو دیکھا جو خود ڈاکٹر ہوتے ہیں ان کے اپنے اولاد نہیں ہوتی ساری عمر ترستے رہ جاتے ہیں اولاد کے لیے تو انبیاء نے بھی دعائیں مانگی زکری علیہ السلام نے دعا مانگی رب انی واہن العظم وشتا الرس و شیبہ اللہ میری ہڈیاں بوسیدہ ہو گئی تو میرے سارے بال سفید ہو گئے لیکن اے اللہ میں ابھی بھی آپ سے دعا مانگنے میں مایوس نہیں ہوا میں ابھی بھی مانگ رہا ہوں کہ اس عمر کے حصے میں بھی آپ چاہیں تو مجھے اولاد صاحب فرماتے رد بحبلی میلاد ان کا ولیہ الا مجھے اپنا ولی وارث عطا فرما دی میرا بیٹا ہو جو میرا وارث بن جائے انبیاء نے دعائیں مانگی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑھاپے میں دعا مانگی اللہ نے اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام عطا فرما دی جن کے ہاں اولاد نہیں ہوتی کبھی ان سے پوچھیں کہ ان کے دلوں میں کتنی حضرت ہوتی ہے ہمارے ایک دوست تھے چیف انجینئر تھے اللہ نے ان کو بہت اچھی صحت دی تھی اور اچھی نوکری دی تھی خوب کھاتے پیتے گھرانے کے بندے تھے ان کی بیوی ان سے زیادہ خوبصورت تھی اور پڑھی لکھی تھی ڈبل ایم اے کی شاید تو مجھے بیوی نے ایک دفعہ بتایا کہ میں ملنے کے لیے ان کے گھر گئی تو میں نے دیکھا کہ وہ بہت خاموش ہے تو میں حیران میں نے اسے کہا کہ دیکھیں آپ کو اللہ نے اتنا نیک خامد دیا ہے اور ہے کہ وہ تو بہت اچھا اخلاق والا ہے اور آپ کو بھی محبت پیار سے رکھتا ہے اور گھر کے اندر آپ کے ہر نعمت ہے تو آپ کیوں پریشان ہیں کہتے جب میں نے اس سے یہ بات کی تو اس عورت کی آنکھ میں آنسو آ تو میں نے پوچھا آپ رو کیوں رہی ہیں کہنے لگے جی اللہ نے محبت کرنے والا خامد بھی دیا ہے اور گھر بھی دیا ہے اور گھر میں ہر نعمت بھی دی ہے اب آپ یہ بھی دعا کر دیں اللہ مجھے اس گھر میں کھیلنے والا ایک بچہ بھی عطا فرمانا اس کی اولاد نہیں تھی ساری خوشیاں ہی اس کی بے سکون ہو گئی تھی اور وہ اولاد کے لیے فکر مند تھی غم ددہ تھی جس عورت کے اولاد نہیں ہوتی نماز پڑھتی ہے اولاد کی دعا عمرے پہ جاتی ہے طواف کے بعد اولاد کی دعا صحیح کے بعد اولاد کی دعا کسی محفل میں آئی شامل ہوئی تو اولاد کی دعا ذرا کوئی موقع ہوتا ہے اولاد کی دعا مانگتی ہے اس سے پوچھے اولاد کی کیا قدر ہوتی ہے اللہ نے ہمیں جو اولاد ادا فرمائی یہ اللہ کا ہم پر کتنا بڑا احسان ہے ہمیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے امبیا گرام نے دعائیں مانگی رب تذرنی فردم و تخیر الوادی ابیم علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا الحمد للہ ہلدی بہبری البل اسماعیل پھر سواری کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کریں کسی کو اللہ تعالیٰ سائیکل دے دیں موٹر سائیکل دے دیں گاڑی دے دیں کوئی بھی سواری مل جائے اللہ کا شکر ادا کریں سواری تو ہے نا پیدل چلنے سے تو جان چھٹی نا سواری کے ذریعے ہم سفر کرتے ہیں الحمدللہ للہ المترا انلن فلکا تجری پھر باہر بین مسی اللہ ہے یہ یوریکومن آیاتی ہی ان فیضا نقل آیا پھر آفیت کے ملنے پر یعنی ہم زندگی گزار رہے ہیں کوئی غم نہیں کوئی پریشانی نہیں کوئی مصیبت نہیں کوئی ٹینشن نہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں ورنہ کوئی نہ کوئی پریشانی ہو سکتی تھی نا خاص طور پہ عورتوں کو تو ہر وقت کچھ نہ کچھ ہوتا ہی رہتا ہے اور ہم نے تو دیکھا کہ بعض عورتیں تو مسٹینشن ڈاٹ کام بنی ہوتی ہیں جب دیکھو بس ان کو کوئی نہ کوئی پریشانی ہوتی ہے تو اللہ نے اگر ہمارے گھر میں سکون دیا ہم بھی پر سکون ہیں بیوی بھی پر سکون ہے تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے بچہ بیمار ہو جاتا کیا حال ہوتا کسی کا چھوٹا بوٹا ایکسیڈنٹ ہو جاتا تو کیا حال ہوتا <تصانًا> اللہ نے اگر آفیت کی زندگی دی ہے تو اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ نے زندگی میں جتنی نعمتیں عطا فرمائیں ان تمام نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے ایک غذا فرماتے ہیں کہ میں نے کوفہ کے قاضی کو دیکھا کہ وہ مسجد میں بیٹھے دعا مانگ رہے تھے اے اللہ میں چھوٹا بچہ تھا میرے پاس اپنا کچھ نہیں تھا آپ نے میرے والدین کے دل میں میری محبت ڈالی جس کی وجہ سے انہوں نے مجھے کپڑے پہنائے میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں اللہ انہوں نے مجھے دودھ پلایا میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں اللہ انہوں نے مجھے پالا پوسا بڑا کیا میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں اللہ میں جب بچپن میں بیمار ہوا والدین نے میرا علاج کروایا میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں اللہ پھر آپ نے میرے جسم میں طاقت دی اور میں جوان بن گیا آپ نے مجھے علم کی نعمت عطا فرمائی میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں اللہ پھر آپ نے میرا بزنس شروع کروا لیا میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں اللہ پھر آپ نے لوگوں کے دلوں میں میری محبت ڈال دی عزت ڈال دی میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں وہ ایک ایک زندگی کی نعمت کا تذکرہ کرتے تھے اور اللہ کا شکر ادا کرتے وہ کہتے ہیں کہ پوری رات میں سنتا رہا وہ اسی طرح زندگی کی ایک ایک نعمت کو یاد کر کے اس کا تذکرہ کرتے رہے اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہے اللہ کی نعمت کا اس طرح شکر ادا کرنا چاہیے پھر اللہ تعالیٰ اگر اپنے کسی بندے کو کھیتی دے باغات دے تو اس پر بھی شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ آپ نے ہمیں پھل اطا فرمائے کھیتی عطا فرمائی باغات دیے ہم اس پر بھی آپ کا شکر ادا کرتے ہیں ولم فیا منافع مشارم افلا یشکر <يَشْفِرُون> زمین سے جو منافع نکلتے ہیں اس پر انسان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے پھر اللہ نے ضرورت کے مطابق رزق عطا کیا اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے ورضا کا کم منت پی بات اللہ اللہ کم اللہ نے تمہیں ایک کانے کو پاکیزہ سے دیا اللہ کا شکر ادا کرو میں ایک مرتبہ مطلب سفر کر رہا تھا تو مجھے کچھ تھکاوٹ کی جیسے سے نیند محسوس ہو رہی تو میں اپنی سیٹ کے اوپر آگے بیٹھا ہوا آنکھیں بند تھیں اور میں اوں بہار تھا آپ جو سمجھے ایک جگہ کے اوپر ریڈ لائٹ تھی تو ڈرائیور نے گاڑی کو کھڑا کر لیا تو گاڑی کھڑی تھی اچانک کسی نہ ونڈو گلاس کو کھٹکھٹایا تو جب کھٹ کٹایا تو میں نے آنکھیں کھولی کہ کون کھٹکٹا رہا ہے تو میں نے دیکھا ایک جوان المر لڑکی جو مانگنے والی تھی اس نے دروازہ کھٹکھٹایا اور ہاتھ آگے کیا وہ بجے کچھ کھانے کو دے دیا خیر میں نے اس کو کچھ دے تو دیا مگر میرے ذہن میں ایک سوچ آئی یا اللہ یہ کسی کی تو بیٹی ہوگی کسی کی بہن ہوگی کسی کی بیوی ہوگی کسی کی ہو سکتا ہے ماں ہو آخر یہ بھی کسی کی عزت ہے اس کا رل کا آپ نے اس طرح سے لکھا کہ یہ سڑکوں کے اوپر غیر مردوں سے مانگ مانگ کے پیسہ لے رہی ہے ہمارے گھر کی عورتوں کو نے گھر کے اندر عزت کے ساتھ روزی پہنچائی ما ہم اس پر آپ کا کتنا شکر ادا کریں <تصفح> <مائے اللہ> پھر انسان کو اللہ تعالیٰ جب کسی مصیبت سے بچا لے تو اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے مثال کے طور پہ گاڑی کے ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچ گیا اللہ کا شکر ادا کریں اگر اللہ نہ بچاتے تو ایکسیڈنٹ ہو سکتا تھا اب اللہ نے اگر بچا لیا اے میرے مالک میں آپ کو شکر ادا کرتا ہوں آپ نے مجھے ایک بڑی پریشانی سے بچا لی بڑی مصیبت سے بچا لیا من شاکری ایک بزرگ جا رہے تھے کسی نے چھت کے اوپر سے راکھ پھینکی تو ان کے سر کے اوپر آ نہیں تو وہ بہت اللہ کا شکر ادا کرنے لگے کسی نے کہا آپ کے سر کے اوپر مٹی آ پڑی اور آپ شکر ادا کرتے ہیں کہنے لگے کہ بھائی میرے سر کے اوپر راکھ پڑی اگر میں اپنے عملوں کو دیکھوں اس سر کے اوپر انگارے برسانے کے قابل تھے اللہ نے راکھ برسا دی میں اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں تو اللہ نے ہمیں اگر مصیبتوں سے محفوظ کر لیا یہ اللہ کا فضل اور کرم ہے ہم اس پر جتنا شکر ادا کریں اتنا کم دو ہے ایک بروز ہم ہیں کہ میں سیراب میں سفر کر رہا تھا میں نے ایک بوڑھے کو دیکھا جو آنکھوں سے اندر تھا اور وہ ذکر کر رہا تھا اللہ کا اور نماز پڑھ رہا تھا تو میں نے اسے سلام کیا تو اس نے سلام کر کے سلام کا جواب دیا اور کہا کہ اللہ کی ہر نعمت میں میں شکر ادا کرتا ہوں تو کہتے ہیں مجھے بڑا تعجب ہوا یہ بوڑھا ہے اور یہاں صحرا میں ہے خیمے کے اندر اس کے پاس نہ کھانے کو ہے نہ پہننے کو ہے غریب سا نظر آتا ہے یہ کس نعمت کا شکر ادا کرتا ہے تو میں نے اس سے پوچھ لیا کہ بڑے میاں آپ کس نعمت پر شکر ادا کرتے ہیں اس نے مجھے کہا کہ اے بے وقوف آدمی کیا اللہ تعالی نے مجھے اپنا ذکر کرنے کے لئے زبان نہیں عطا فرمائی مجھے اس پہ شکر ادا نہیں کرنا چاہیے کیا اللہ تعالیٰ نے مجھے ایمان کی دولت نہیں عطا فرمائی کیا مجھے اس پہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرنا چاہیے کیا اللہ تعالیٰ نے مجھے بھوک پیاس کی نعمت عطا فرمائی میں کھاتا ہوں پیتا ہوں اللہ کا کیوں نہ شکر ادا کروں اس کی نعمتیں گنوائیں کہنے لگے اور ان کے نعمتیں گنوانے پہ الٹا مجھے شرم آنے لگ گئی کہ یہ اندھا آدمی ہے اور یہ بھی ان نعمتوں کا شکر ادا کر رہا ہے اور میں نا انسان پھر اس نے کہا کہ اللہ نے مجھے ایک اور بھی نعمت عطا فرمائی ہے میرا ایک بیٹا ہے جوان العمر جو نیک ہے اور عبداللہ عباس علامہ کی صحبت میں جا کے علم حاصل کرتا ہے اور وہ میری خدمت کرتا ہے اللہ نے مجھے یہ نعمت بھی عطا فرمائی کہنے لگا کہ یہ بات سن کے میرے دل میں شوق پیدا ہوا تو میں نے بڑے میاں سے پوچھا کہ آپ کا وہ بیٹا کہاں ہے جس نے عبداللہ عباس کی صحبت پائی اس نے کہا کہ وہ ابھی باہر نکلا کسی کام کے لیے جا کے دیکھو کہنے لگے میں باہر نکلا کہ میں ان کی جا کے زیارت کروں تو میں نے دیکھا کہ وہ جنگل تھا اور ایک شیر آ گیا تھا اور اس نے اس لڑکے پہ حملہ کیا اور اس نے اس شیر کو اس لڑکے کو جان سے مار ڈالا اور وہ اس کا گوشت کھا رہا تھا میں لوٹ کے واپس آیا تو بڑے میاں نے کہا تم کہاں گئے تھے میرے بیٹے کو ملنے کے لیے میں نے کہا جی میں ملنے تو گیا تھا لیکن میں نے دیکھا کہ آپ کا بیٹا جو ہے اس کو تو شیر نے مار ڈالا وہ تو اس کا گوشت کھا رہا تھا اس نے پھر اللہ کا شکر ادا کیا اللہ آپ نے مجھے ایسی اولاد دی جو آپ کی فرم بردار تھی جب آپ نے چاہا آپ نے اولاد کو مجھ سے واپس لے لیا میں اس پر بھی آپ کا شکر ادا کرتا ہوں کہتے میں حیران ہو گیا اور یہ واقعہ میرے ذہن میں اتنا نقش ہو گیا کہ میں رات کو جب خواب میں سویا تو میں نے اس کے بیٹے کو خواب میں دیکھا وہ جنت کا باغ ہے اور اس میں بڑے شان سے چلتا پھر رہا ہے تو میں نے اسے کہا کہ تم تو وہی نوجوان نہیں ہو جسے شیر نے مار ڈالا تھا اس سے کہا ہاں میں وہی نوجوان ہوں میرے اوپر اللہ نے فضل کیا جنت کے کچھ درجے ایسے ہیں جو اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے والوں کو اور مصیبتوں کے اوپر صبر کرنے والوں کو ملتے ہیں اللہ نے مجھے وہ صبر کرنے والوں کے درجات عطا فرمائی تو ہم اگر مصیبتوں پر صبر کریں گے اور نعمتوں کا شکر ادا کریں گے اللہ ہمیں جنت کے اونچے درجے عطا فرمائیں گے پھر اگر کوئی بندہ عزت سے پیش آئے عزتیں ملیں کوئی تعریف کر دے اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کریں کہ یا اللہ میں اس قابل نہیں تھا اگر یہ لوگ میری تعریف کر رہے ہیں یہ آپ نے میرے عیبوں پہ بتا دیا ہے اس ایک گلوف ہماتے تھے اے دوست جس نے تیری تعظیم کی،, کی،, کی, کی, کی جس نے تیری تعریف کی اس نے در حقیقت تیرے پرودار کی ستاری کی تعریف کی جس نے تیری تعریف کی اس نے در حقیقت تیرے پرودگار کی ستاری کی تعریف کی اللہ کی تعریف ہو کر رہا ہے جس نے تیرے عیبوں کو چھپایا ہوا ہے اگر گناہوں کے اندر بدبو ہوتی تو شاید کوئی بندہ ہمارے پاس بیٹھنا بھی پسند نہ کرتا یہ تو اللہ نے پردے ڈالے ہوئے ہیں کہ آج اتنے گناہوں کے باوجود لوگ پھر بھی زبان سے تعریفیں کر لیتے ہیں تو جب بھی کوئی بندہ تعریف کرے تو آگے ہمیں فوراً اللہ کا دل میں شکر ادا کرنا چاہیے اللہ آپ نے کتنا میرے ساتھ ستاری کا معاملہ فرمایا اتنے گناہوں کے باوجود آپ نے لوگوں کی زبان سے میری تاریخی کلمات کروا دی تو عزتیں ملنے پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور پندرویں چیز کہ اعمال صالحہ کی توفیق نصیب ہو تو اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ تقبیر اللہ کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق دے دیں اللہ تعالیٰ نیک لوگوں سے ملاقات کروا دے یا اللہ تعالیٰ کوئی نیک کام میں حصہ لینے کی توفیقہ فرمائے اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کریں الحمدللہ اللہ آپ نے مجھے مدرسے میں تعاون کرنے کی توفیقت فرمائی میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں اللہ آپ نے مجھے ایک حاجت مند غریب کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائی میں <متضیق> اس پر بھی آپ کا شکر ادا کرتا ہوں اللہ ایک پریشان حال بندہ تھا میں نے اس سے تھوڑی دیر بات چیت کی, کی اور اس کے دل کو خوشی مل گئی یہ آپ نے جو مجھے توفیق عطا فرمائی میں اس پر بھی آپ کا شکر ادا کرتا ہوں کوئی بندہ مسافر خانہ بنواتا ہے کوئی بندہ مسجد بنواتا ہے کوئی بندہ یتیموں کی کفالت کرتا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے حتیٰ کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی بندے کو حج اور عمرے کی توفیق عطا فرمائے تو اللہ کا شکر ادا کرے اے اللہ آپ نے میرے اوپر احسان فرمایا کتنے لوگ شکل میں مجھ سے اچھے عقل میں مجھ سے اچھے لیکن ان کی بجائے اللہ نے اللہ آپ نے مجھے اپنے گھر بلا لیا میں آپ کا جتنا بھی شکر ادا کروں اتنا کام ہے شکر ہے تیرا خدایا میں تو اس کا نہ تھا تو نے اپنے گھر بلایا میں تو اس قابل نہ تھا مدتوں کی پیاس کو کر دیا مدتوں کی پیاس کو سیراب ت نے کر دیا جام دھم دم کا پلایا میں تو اس کا نہ تھا ڈال دی ٹھنڈک میرے سینے میں تو نے سا کیا ملتظم پہ ہے لگایا میں تو اس کا نہ تھا میں کہ دستگیری آپ کی گرد کا پہ پایا میں تو اس کا نہ تھا تیری رحمت تیری شفقت سے ہوا مجھ کو نصیب تیری رحمت تیری شفقت سے ہوا مجھ کو نصیب گمبد کا کسایا میں تو اس قابل نہ تھا بار گائے سید القونین میں آ کر نفی بار ہے سید القونین میں آکر کر نفیر. سوچتا ہوں کیسے آیا میں تو اس قابل دفعہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے در پہ پہنچا دے یا اپنے گھر میں بلا لے اللہ کا جتنا شکر ادا کرے وہ کم ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی تمام نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی عطا فرمائے اور قیامت کے دن ہمیں اپنی شکر گزار گندوں میں شامل فرمائے و آخر اللہ عوانا الحمد للہ ہر